ایڈورسٹیز کے مقابلے میں یا مصیبتوں کے مقابلے میں ہمیں جو رسپانس دینا ہے وہ صرف ایک ہی رسپانس وہ ہے صبر کا رسپانس کوئی دوسرا آپشن ہمارے لیے نہیں سرے سے اگر ہم دوسرا آپشن لینا چاہیں گے دنیا ہی برباد آخرت بھی برباد کیونکہ چیز میں آتا ہے ایلم ان نصر ما صبر یہاں نصر جو ہے دنیاوی فتح کے معنی میں ہے دنیاوی کامیابی نصر جو ہے ان جان لو کے کامیابی صبر سے جڑی ہوئی ہے یہ حدیث ہے ایلم انسر صبر جان لو کہ کامیابی صبر سے جڑی ہوئی ہے یہاں دنیا بھی کامیابی مراد ہے تو کیا کہ اگر ہم صبر کا رسپانس نہ دینا چاہیں کوئی اور رسپانس ڈھونڈنے بطور خود تو پھر ہماری کامیابی جو ہے مشتبہ پھر ہماری دنیا میں کامیابی نہیں ملنے والی ہے کیونکہ جو کچھ ملے گا قانونی فطرت سے ملے گا آپ روشنی ہاں کمرے میں کیے ہوئے ہیں تو قانون فطرت سے مطابقت کر کے روشنی کیے ہیں اپنے کمرے کو اگر آپ قانون فطرت سے لڑنے, لڑنے لگیں اور جو نظام قائم ہے پاور ہاؤس میں اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں اور کہیں کہ میں تو ایسے کروں گا روشنی ویسے کروں گا تو ویسے تو روشنی ہونے والی نہیں ویسے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا نہ آکسیجن ملے گی نہ پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا نہ روشنی ملے گی کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. آپ کو نظام فطرت سے مطابقت کر کے ہی ملے گا جو کچھ ملے گا تو یہاں بھی نظام فطرت کیا ہے مصیبتوں پر صبر کا رسپانس دینا